السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ स्टूडियो اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم پیش کر رہے ہیں جی ہاں حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے اس لیے اس کی ادائیگی کے طریقے کو جاننے کی ہر فرد کوشش نہیں کرتا لیکن جب حج کا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس وقت فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب کیا کریں دو سیریز پر مشتمل یہ سیٹ ایسے لوگوں کے لیے ایک راہ قدر نعمت ہے خاص طور پر ان پڑھ طبقے کے, کے لیے تو یہ لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتا ہے پڑھے لکھے لوگ تو کسی نہ کسی طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں لیکن ان پڑھ طبقے کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے انشاءاللہ ان دو سیریز کے ذریعے ایسے لوگوں کا ٹیڑھا معاملہ بھی بہت آسانی سے سیدھا ہو جائے گا زبان اور بیان ڈرامائی ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل سادہ ہے اور انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ حج کے تمام مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ حضرات بھی اسے بخوبی سمجھ سکیں یہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے نہ جانے کب آپ کے گھرانے کے کسی فرد کے لیے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا یہ ضروری موقع آ جائے پھر اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سیریز تیر جائیں گی یہ پیشکش ڈرامائی انداز میں پیش کی جا رہی ہے اور یہ انداز مح سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے احتراض کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی پیش کر رہا ہے تو لیجیے ایمان افزا اور روح پرور پیشکش لبیک اللہ لبیک کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آتے ہی حجر اسود کو بوسا دیا کعبے کے گرد سات چکر لگائے اور طواف مکمل فرمایا پہلے تین چکروں میں رمل کیا یعنی آہستہ آہستہ دوڑے اور باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلے ہر چکر میں رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے اور حجر اسود کو بوسا دیتے تھے لیکن شمال کی طرف والے دو ارکان کو ہاتھ نہ لگایا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے دنیا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا فرمائی ان میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکات میں قل یا ایوہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل احد تلاوت فرمائی آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبے کے درمیان کر کے نماز پڑھی اور اس کے پاس آتے ہوئے نماز سے پہلے یہ قرآنی الفاظ ادا فرمائے طواف کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ حجر اسبت کے پاس گئے اور اس کو بوسا دیا اس کے بعد آپ صفا کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے پہلے ذکر کیا آپ نے صفا مربا کے درمیان سات چکر لگائے ہر چکر میں جب آپ نشیب میں جاتے تو اس جگہ کو تیزی سے طے کرتے جب صفا پر چڑھتے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کو دیکھتے اللہ کی توحید و تقبیر پکارتے اور یوں کہتے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده الجزى وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا و یگانہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یگانہ ہے اس نے اپنے وعدے یعنی مکے کی فتح کے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تن تنہا کافروں کے لشکروں کو شکست دی اس کے بعد مزید دعا فرماتے اور مروہ پر بھی ایسا ہی کرتے تھے جب صفا مروہ کی سی مکمل ہو گئی تو آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائے تھے احرام کھول دینے کا حکم فرمایا ابتدا میں ان کی نیت خواہ حج قران کی تھی یا حج افراد کی احرام کھول دینے کے بعد ان کو رخصت ہے کہ خوشبو استعمال کریں سلا ہوا کپڑا پہنیں یا زو سے اختلاط کریں اور, اور یہ رخص آٹھ ذلحج یعنی یوم ترویہ تک ہے یہ لوگ آٹھ تاریخ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے اور جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کو فرمایا کہ وہ اپنے اسی احرام کی حالت میں رہے اور اپنے متعلق وضاحت فرمائی کہ میں تو قربانی ساتھ لایا ہوں حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی نہ کر لوں حضرت ابو بکر صدیق طلحہ زبیر علی اور عمر رضی اللہ عنہم اور دیگر بہت سے اصحاب کرام جو قربانیاں ساتھ لائے تھے وہ بھی حالت احرام ہی میں رہے اور حلال نہیں ہوئے امہات المومن کے ساتھ قربانیاں نہیں تھیں چنانچہ وہ حلال ہو گئے جبکہ ابتدا میں انہوں نے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا اور سیدہ اسماء بنت بنتے بکر رضی اللہ انہا حلال ہو گئیں سوائے حضرت عائشہ کے اس لیے کہ انہیں ایام شروع ہو گئے تھے حضرت علی نے فاطمہ کی شکایت کر دی کہ وہ حلال ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے ہی انہیں یہ ہدایت کی ہے حضرت سوراقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ عمل یعنی حج تمتو صرف اسی سال کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اس کی رخصت ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈالتے ہوئے فرمایا نہیں نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاحدہ دوسرے راستوں سے حج کے لیے آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ کے احرام کی مانند احرام باندھا تھا یعنی حج کی نیت کی تھی تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے احوال پر قائم رہیں چنانچہ جو لوگ قربانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ حلال نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج شروع ہونے سے پہلے کے ایام اتوار سوموار منگل بدھ اور اگلی رات تک مکہ میں قیام فرمایا اور قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں رہے آٹھ ذلحج جو کہ یوم ترویہ کہلاتا ہے جمعرات کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے اور وہ صحابہ کرام جو حلال ہو گئے تھے انہوں نے وادی ابتا سے حج کے لیے احرام باندھ لیا مینا پہنچ کر آپ نے جمعرات کے دن کی نمازیں زہر اثر مغرب اور عشاء قصر کے ساتھ اپنے وقت پر ادا فرمائیں رات وہیں گزاری اور جمعے کے روز نوز الحج کو فجر کی نماز بھی یہیں ادا کی جمعے کے روز سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے ارافات کے لیے روانہ ہوئے اور حکم فرمایا کہ آپ کے لیے وادی نمرا میں خیمہ لگایا جائے آپ عرفات پہنچے اور اپنے خیمے میں تشریف لے آئے خیمے کی چادر بالوں کی بنی ہوئی تھی جب سورج ڈھل گیا تو فرمایا میرے لیے میری اونٹنی کسوا تیار کی جائے چنانچہ اس پر پالان کس دیا گیا آپ میدان عرفات میں تشریف لے آئے آپ نے اپنی اونٹنی ہی پر سوار خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے مسلمانوں کے درمیان ان کے خون مال اور عزتوں کے حرام ہونے کا حکم فرمایا جاہلی امور کے مٹائے جانے کی خبر دی اور بتایا کہ جاہلیت کا سود ختم ہے اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے ام الفضل ہلالیہ نے اسی حالت میں آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا تو آپ نے اس کو برسر عام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نوش فرمایا اور اس طرح معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر اقامت کہی اور آپ نے زہر اور اثر کی نمازیں جمع کر کے قصر کے ساتھ ادا فرمائیں ان کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھے ایک ازان اور دو اقامتیں کہی گئیں نماز کے بعد آپ سواری پر سوار ہو گئے اور اپنا رخ قبلے کی طرف فرما لیا اس دوران ایک شخص اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا وہ حالت احرام میں تھا آپ نے ارشاد فرمایا اسے اس کے انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر بھی نہ ڈھانپا جائے آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شخص لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا نجد کے لوگوں نے آپ سے حج کے مسائل دریافت کیے تو آپ نے وقوف ارافہ کے متعلق فرمایا کہ یہ واجب ہے اور اس کا وقت بھی متعین فرمایا نیز لوگوں کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ میدان عرفات میں اپنے اپنے پڑاؤ پر ہی وقوف کریں آپ زہر کے وقت سے لے کر شام تک دعا مناجات میں مشغول رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ جمعہ کا دن تھا جب شفق کی زردی ختم ہو گئی تو آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا اور عرفات سے روانہ ہوئے آپ نے اپنی سواری کی بات بڑی سختی سے کھینچ رکھی تھی اور اس کیفیت میں سفر جاری رہا راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین فرماتے رہے ایک گھاٹی کے پاس آپ سواری سے اترے پیشاب کیا اور وضو بھی کیا اور اسامہ سے فرمایا نماز کا مقام اور وقت آگے ہیں پھر سوار ہوئے اور مزدلفہ پہنچ گئے مزدلفہ پہنچ کر آپ نے وضو فرمایا مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھی ان کے درمیان کوئی سنتیں اور نفل نہیں پڑھے اور نہ کوئی خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے حتٰ کہ فجر ہو گئی تب آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز ادا فرمائی یہ ہفتے کا دن اور زلحج کی دس تاریخ تھی یہی یوم النہر اور عید الاضحی کا دن تھا ارواہ تائی نے ایک سوال کیا تو آپ نے فرمایا جس نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پا لی اس نے حج پا لیا امہات المومنین سودا ام حبیبا اور ام سلمہ رضی اللہ انہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ رات ہی کو مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں اور دیگر کمزور لوگوں کو رخصت مرحمت فرمائی کہ مزدلفہ میں وقوف کر لینے کے بعد رات کو ہی منا جا سکتے ہیں خواتین کو اجازت دی کہ مینا پہنچ کر رات کو رمی سے فارغ ہو جائیں لیکن مردوں کو یہ رخصت نہ دی نماز فجر ادا کر لینے کے بعد آپ مشعر الحرام کے پاس تشریف لے گئے قبلہ رخ ہو کر دعا اور مناجات اور تقبیر و تحلیل میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ فضا خوب سفید اور روشن ہو گئی سورج طلوع ہونے سے پہلے فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا جبکہ اسامہ پہلے جانے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے یہیں قبیلہ بنو خسم کی ایک خاتون نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی اور مینا کی راہ میں جب وادی محصر کے دامن میں پہنچے تو درمیان والی راہ اختیار فرمائی جو جمرہ اقبا کو آ نکلتی ہے آپ نے نیچے کی جانب سے جمرہ اقبا کو کنکریاں ماری جبکہ سورج اونچا ہو چکا تھا مینا میں آپ جہاں کھڑے تھے وہیں سے ابن عباس نے آپ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی تھی آپ نے فرمایا جمرات کو مارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی جائیں بڑے ڈھیلوں یا پتھروں سے منع فرمایا کیونکہ دین میں گلوب یعنی حد سے بڑھنا جائز نہیں آپ نے اپنی سواری ہی سے جمرا اکبا کو سات کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پکارنا بند کر دیا تھا جمرا کو کنکریاں مارنے تک آپ مینا ہی میں رہے بلال اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو خدمت کا موقع میسر آیا تھا ایک نے اونٹنی کی باغ تھامی ہوئی تھی جبکہ دوسرے نے آپ کے سر پر کپڑے سے سایہ کر رکھا تھا کہ گرمی سے بچاؤ رہے آپ نے اس روز یعنی یومن نہر دس جلحج بروز ہفتہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا کنکریاں مارنے کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے آئے یہاں آپ نے ایک سو اونٹ جبہ کیے ان میں سے 63 تو آپ نے خود دستے مبارک سے نہر فرمائے اور باقی کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ذبح کریں یہ قربانیاں کچھ تو آپ اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لائے تھے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ انہوں یمن سے لے کر پہنچے تھے پھر آپ نے اپنا سر منڈوایا اور بال مبارک آدھے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما دیے باقی ایک ایک دو دو کر کے دوسرے صحابہ کے حصے میں آئے اپنی ازواج کی طرف سے آپ نے گائیوں کی قربانی دی اور مزید دو چت قبرے میںھے بھی آپ نے ذبح کیے صحابہ کرام میں سے کچھ نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کتروائے آپ نے سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار رحمت کی دعا فرمائی اور کتروانے والوں کے لیے ایک بار قربان کیے گئے اونٹوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا جائے چنانچے اس سارے گوشت کو ایک دیکچے میں ڈال کر پکایا گیا آپ اور علی رضی اللہ عنہ نے اس میں سے مل کر کھایا اور شوربہ نوش فرمایا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان قربانیوں میں حصے دار بنایا مزدور مزدوری آپ نے خود ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ خوب اچھی طرح سمجھ لو شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں آپ نے بتایا میدان عرفات سارے کا سارا مقام وقوف ہے اسی طرح مزدلفہ سارے کا سارا مقام وقوف ہے سوائے وادی محصر کے اور منا بھی سارے کا سارا قربان گاہ ہے نیز مکے کی گلیاں اور راستے بھی مقام قربانی ہیں طواف افاظہ کے لیے جانے سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی یہ خوشبو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگائی اس میں کستوری بھی شامل تھی یہ ہفتے کا دن تھا پھر آپ ہفتے ہی کے روز مکے کی جانب روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر آپ نے زہر سے پہلے طواف افاظہ کیا چاہے زمزم سے پانی کھینچنے والے کے ہاتھ سے ڈول لے کر آپ نے زمزم نوش فرمایا پھر مینا کو واپس تشریف لے گئے یہاں آ کر زہر کی نماز پڑھی اور ایک بیان یہ بھی ہے کہ زہر کی نماز آپ نے مکے ہی میں پڑھی تھی اس روز حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے بیت اللہ کا طواف کیا وہ کچھ بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امر کی اجازت دی تھی اسی روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس روز طواف کیا آپ دوبارہ مینا پہنچے تو لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے مثلا یہ کہ رمی جمار سر منڈوانے اور قربانی کرنے میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرچ نہیں آپ نے ہفتے کا یہ بقیہ دن یعنی دس ذلحج پھر اتوار کی رات اور اتوار کا دن یعنی گیارہ ذلحج پیر کی رات اور پیر کا دن یعنی بارہ ذلحج یعنی منگل کی رات اور منگل کا دن یعنی تیرہ ذلحج مینا ہی میں گزارا انہیں ایام تشریف کہتے ہیں ان دنوں میں آپ ہر روز تینوں جمرات پر کنکریاں مارتے رہے قریبی جمرہ جو مینا کی جانب ہے اس سے ابتدا کرتے کنکریاں مار لینے کے بعد بہت لمبی دعا کرتے پھر درمیانی جمرہ کے پاس آتے کنکریاں مارتے اور پھر لمبی دعا کرتے اور آخر میں جمرہ اقبا کو کنکریاں مار کر چلے آتے یہاں دعا نہ کرتے کنکریاں مارتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے روز گیارہ ذلحج کو بھی خطبہ ارشاد فرمایا ان خطبات میں آپ مسلمانوں کے مابین ان کی عزتوں ان کے خونوں اور ان کے اموال کی اہمیت اور حرمت کا بیان فرماتے رہے اور یہ کہ بیت اللہ کی حرمت کا بھی پاس رکھیں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے رخصت چاہی کہ منا کی راتیں مجھے مکے میں گزارنے کی اجازت دیں تاکہ حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دے سکوں چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی ایسے ہی چرواہوں کو بھی منا سے باہر چراہ گاہوں میں رہنے کی اجازت دی گئی ایام میں تشریق کے آخری دن تیرہ زلحج منگل کے روز آپ منا سے روانہ ہو کر وادی محسب تشریف لے آئے یہ دن یوم نفر کہلاتا ہے یعنی روانگی کا دن وادی محسب میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا یہ خدمت حضرت ابو راف رضی اللہ عنہ نے انجام دی یہی آپ کے سفر کے منتظم تھے آپ نے اپنے اس پڑاؤ میں یعنی وادی محسب میں ظہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی چودہ ذلحج بدھ کی رات آپ نے یہی بسر فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ انحا نے تمنا ظاہر کی کہ ایک عمرہ کر لیں تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم سے عمرے کا احرام بنوا کر عمرہ کروا لائیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آپ نے لوگوں کو واپسی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہاں تمہارا آخری عمل طواف بیت اللہ ہونا چاہیے سوائے اس صورت کے کہ کوئی خاتون حیض سے ہو یعنی اسے اس عمل سے رخصت ہے آپ شہر کے وقت نماز فجر سے پہلے بیت اللہ نے تشریف لائے اور طواف ودا کیا پھر شہر کی زیریں جانب خدا سنیہ سفلا کی راہ سے واپس تشریف لائے اسی راہ میں آپ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو گئی جبکہ آپ طواف ودا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ عمرے سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی طواف ودا کے بعد آپ نے قافلے کی روانگی کا حکم دیا اور مکے کی زیر جانب سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے آپ کی مکہ مکرمہ میں آمد سے لے کر واپس روانگی تک کل مدت دس روز ہے اسی طرح چلتے چلتے آپ ذل حلیفہ یہاں رات گزاری مدینے منورہ کی آبادی دیکھ کر آپ نے تین بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر آئیبون تائیبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اسی کی ہے تعریفیں بھی اسی کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس آنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس اکیلے نے ہی تمام گروہوں کو پسپا کر دیا پھر آپ دن چڑھے مررس کی راہ سے اپنے شہر مدینہ منورہ تشریف لائے یہ تھا حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال اب مکات قریب آ رہا ہے تیاری کر لیں توجہ فرمائیے ہم اب مکات کے قریب آ چکے ہیں اب سے ٹھیک دس منٹ بعد ہم مکات سے گزریں گے جاجے کے رام سے درخواست ہے کہ وہ نیت کر لیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کی نیگت سے حاضر ہوں توجہ فرمائیے ہم میکات سے گزر رہے ہیں تلبیہ شروع کر دیں ہم ایپورٹ پر اترنے والے ہیں آپ اپنی نشستوں پر اطمینان سے بیٹھے رہیں حفاظتی بند باندھ لیں جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے حفاظتی بند نہ کھولیں شکریہ تیار کھڑی ہوں گی بسیں ہمیں اس ہوٹل تک لے جائیں گی جہاں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام ہے ہم وہاں اپنا سامان رکھیں گے اور پھر عمرہ کرنے چلیں گے بہت خوب یہ سن کر اطمینان ہوا لیجیے صاحب اللہ نے کرم کیا ہم بیت اللہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اب آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں مسجد حرام کی بلند و بالا مینار آپ دیکھ رہے ہیں نا اب آپ کو معلوم ہے ہمیں باب السلام سے اندر داخل ہونا ہے آپ سب پہلے ہی بابجو ہیں دایا پاؤں پہلے اندر رکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں اب بیت اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ اپنی زندگیوں کا سب سے زیادہ روح پرور منظر دیکھیں گے اس منظر کو آپ اپنے دل اور روح کی گہرائیوں میں اتار دیجیے کیونکہ زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھار ہی ملتے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حرم کے چاروں طرف چار ستون بنا دیے گئے ہیں جو حرم کی حدود کو ظاہر کرتے ہیں حرم کے شمال میں تنیم یعنی مسجد عائشہ تک مسجد میں جیورانا کے قریب تک شمال مسجد میں وادی نخلہ تک اور مغرب میں حدیبیہ تک حرم کی حدود ہے یہ چاروں ستون ان حدود کی نشاندہی کے لیے ہے یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حرم کی حدود میں شکار کھیلنا شکار کو ڈرانا خود رو پودوں اور گھاس کا, کا کاٹنا منع ہے اس طرح گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائیں اور اگر اٹھائیں تو گمشدہ اشیاء کی تلاش کے مرکز تک پہنچائیں بیت اللہ اور اس کا مطاف مسجد حرام کہلاتا ہے مطاف کیا بیت اللہ کے چاروں طرف ط طواف کرنے کی جو جگہ مقرر ہے اس کو مطاف کہتے ہیں یہاں سے ہم مطاف ہی کا رخ کریں گے اور سیدھا اس سیاہ پٹی پر جائیں گے جو حجر اسود کے سامنے کھینچی گئی ہے وہاں سے ہم طواف شروع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کی آزان ہو گئی آ, اب ہم پہلے نماز ادا کریں گے یاد رکھیے یہاں کی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اگر یہ فرض نماز کا وقت نہ ہوتا تو اندر داخل ہونے کے بعد ہم دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بجائے سیدھے طباف ہی کرتے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ہی معمول رہا ہے نمازوں کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کرتے ہوئے طواف کے لیے چلیں اور یہ خیال رکھیے حرم میں اگر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے تو اس میں گناہ کا کوئی کام کرنے کی سزا بھی اسی طرح زیادہ ہے اب آپ مطاف میں ہیں اور حضر اسود کی سیاہ لکیر پر پہنچنے والے ہیں اس جگہ سے آپ اپنا طواف شروع کریں سات چکر پورے ہو گئے اب ہم مقام ابراہیم پر دو رکت ادا کریں گے وہ دیکھیں وہ رہا مقام ابراہیم آپ کو شیشے کا گول گنبد سا نظر آ رہا ہے نا یہ گول ہشت پہلو سنہری جالی والا دراصل مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر پر اب بھی ان کے قدموں کے نشانات ہیں مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے ہم یہ آیت پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پاس دو رکت نماز ادا کریں پاس جگہ نہ ملے تو پیچھے ہٹ کر جہاں جگہ مل جائے دو رکت پڑھ لیں دو رکت نماز ادا ہو گئی اب زمزم کے کنویں کی طرف چلے خوب سیر ہو کر زمزم پیے یہ دیکھے یہ ہے وہ بابرکت کنواں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رکھ دی تھی ابراہیم اللہ کا حکم پا کر انہیں ان کی والدہ کے ساتھ اس جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت اس پتھریلے مقام پر دور دور تک پانی نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ان کی والدہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی اس سلسلے میں وہ صفا پہاڑی پر چڑھی تھی کہ بلندی سے شاید کہیں پانی نظر آ جائے پھر وہاں سے مروا کی طرف گئی تھی درمیان میں نشیب تھا اس نشیب پر جب پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے اس لیے اس مقام کو بے تابانہ انداز میں دوڑ کر طے کیا اور مروا پر چڑھ گئی وہاں سے پھر صفا کی طرف آئیں اور جب اس نشیب پر پہنچی تو پھر اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے لہذا بے دوڑا اس طرح انہوں نے دونوں کے درمیان سات چکر لگائے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائش قطر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکم ہو گیا جب وہ حج کے لیے آئے تو ان پہاڑیوں پر سائی کریں یعنی سات چکر لگائے اب ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حج کرنے والا یہاں سات چکر لگاتا ہے یعنی جب آپ خانہ کعبہ کا طباف کریں گے تو سائی بھی کریں گے آپ لوگ اگر زمزم پی چکے ہیں تو آئیے پہلے ہجر اسفت کا استلام کر لیں یہ سنر طریقہ ہے پھر صفا کی طرف چلیں گے یہ دیکھیے ہمارے سامنے باب صفا ہے ہم ادھر ہی سے صفا پہاڑی پر جائیں گے دراصل اب سے کچھ عرصہ پہلے تک مسجد حرام کی حدود صفا پہاڑی تک وسیع نہیں تھی اس وقت یہاں مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھی جاتی تھی اب زائرین کے رش کی وجہ سے مسجد الحرام کی حدود بالکل سفا پہاڑی تک پہنچ گئی ہیں بلکہ صحیح کی جگہ بھی مسجد کی توسیع میں شامل ہے اس لیے یہاں مسجد سے نکلنے کی دعا کی ضرورت نہیں ہاں تو اب پہاڑی پر چڑھ جائیں صحیح کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں لیجئے الحمدللہ للہ آپ لوگوں کی صحیح پوری ہو گئی یہاں یہ بھی سن لیں اگر کسی کی سہی کے دوران جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو وہ سی درمیان میں چھوڑ دے اور واپس آ کر وہیں سے شروع کر دے جہاں سے چھوڑی تھی قدوم کے بعد کسی وجہ سے سہی میں دیر ہو جائے تو کوئی ہرش نہیں اب آپ لوگ باہر چلیں اور سر منوائیں سر منوانے کے بعد احرام کھول دیں گویا آپ عمرے سے فارغ ہو گئے خیال رہے پورے سر کے بال منوائیں منڈوانا کترنے سے افضل ہے عورتیں اپنے تھوڑے سے بال قینچی سے کاٹ لیں احرام کی حالت میں آپ جو کام نہیں کر کر سکتے سکتے تھے اب وہ کر سکتے ہیں مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں اور ناخن کاٹ سکتے ہیں یہ چیزیں حالت احرام میں منع تھی لہٰذا احرام کھولنے پر یہ سب کام کر سکتے ہیں ہم لوگ چونکہ حج کے ایام سے کافی پہلے آ گئے ہیں لہذا ہمیں مدینے کے سفر پر حج سے پہلے روانہ کیا جائے گا آپ اس سفر کے لیے بھی تیاری کر لیں ہلکا پھلکا سا سامان ساتھ لے لیں اب باقی باتیں مدینہ منورہ پہنچ کر کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں اللہ کا شکر ہے مدینے تک کا سفر بخیر و آفیت طے ہوا ہم اب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جہاں مسجد نبوی ہے جہاں آپ کا روزہ ہے مدینہ بھی بیت اللہ کی طرح حرم ہے حرمت والا مقام ہے اس کا جتنا احترام کیا جائے کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہو سکیں گے ایک ضروری بات یاد رہے مسجد نبوی کی زیارت حج اور عمرہ کے ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی زیارت کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے تو اس کا حج اور عمرہ مکمل ہے اس میں کوئی کمی نہیں البتہ مسجد نبوی ان تین مقامات میں سے ایک ہے جن کی اجر و ثواب کی نیت سے زیارت کرنا سنیے جب کوئی شخص حج افراد یا حج کران کرے تو بیت اللہ میں جاتے ہی جو پہلا طواف کرے گا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کان کیا تھا اس لیے آپ کا پہلا طواف طواف قدوم تھا اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہنچے کہ طواف قدوم کرنے کی وجہ سے وقوف عرفات فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طواف قدوم کیے بغیر عرفات پہنچ جانا چاہیے اس پر کوئی قربانی یعنی دم لازم نہیں آئے گا وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا نو ذلحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے کسی حصے میں قیام کرنا وقوفیہ عرفات کہلاتا ہے یہی وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا 9 ظلم کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت کے خلاف ہے وقوفیہ رفات میں صرف ایک چیز واجب ہے اور وہ یہ کہ جو شخص زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وقوف کرے اس کے لیے غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے یعنی غروب آفتاب حاجی کے وہاں ہوتے ہوئے ہو جائے لیکن جو شخص نو الحج کو دن میں حاضر نہ ہو سکے اور دسویں کی رات میں آ کر وقوف کرے تو تھوڑے سے وقت تک ٹھہرے رہنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا میدان عرفات کے ایک طرف مسجد نمیرا ہے اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور کچھ میدان سے باہر ہے اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بجائے میدان میں ٹھہریں ورنہ حج ضائع ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ زوال شمس تک مقام نمیرا میں ٹھہریں زوال کے بعد امام خود دے گا اور اول وقت میں زہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا یہ نماز قص یعنی دوگانہ ہوگی اور جمع کر کے پڑھی جائے گی یعنی زہر کے وقت دو رکعت زہر کی اور دو رکعت اصر کی اس کے بعد لوگ میدان میں پھیل جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو اللہ اس روز اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی چاہیں تھک جانے کی صورت میں لیٹ سکتے ہیں سونے سے گریز کریں اگرچہ سو جانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا لیکن وقت بہت قیمتی ہے یہ مقام اور موقع بار بار میسر نہیں آتے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے یاد رہے سورج غروب ہونے سے پہلے ہر گز روانہ نہ ہو تلبیہ پڑھتے رہے مزدلفہ پہنچ کر جہاں جگہ ملے قیام کریں سب سے پہلے آزان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوبارہ صرف اقامت کہہ کر عشاء کی قصر نماز ادا کی جائے اس کے بعد سو جائیں مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز ادا کریں دعا کریں ذکر اذکار کریں پھر جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں البتہ عورتیں اور بچے ہجوم کی وجہ سے آدھی رات کے وقت روانہ ہو جائیں تو ان کے لیے جائز ہے کمزور بوڑھے اور بیمار بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دس ذلحج کو حاجی کے ذمہ چار اعمال ہوتے ہیں جمرہ کبرا کو کنکریاں مارنا کارن اور متمتع کا قربانی کرنا سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا اور بیت اللہ کا طباف کرنا جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں جہاں سے چاہیں اٹھا لے البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہ اٹھائیں کنکریاں چنے سے قدرے بڑی ہوئی مزدلفہ کے اس میدان میں ایک پہاڑی ہے اس کا نام مشعر الحرام ہے اس پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں ایک مقام وادی محصر ہے یہ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے اس مقام سے تیزی سے گزرنا ضروری ہے یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا کا لشکر ہاتھیوں سمیت ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تباہ کیا تھا دس سلحج کو آپ ترتیب سے چار اہم کام کریں گے اسے یومن نہر بھی کہا جاتا ہے اگر حاجی مفرد ہے تو اس کے ذمہ تین کام ہوں گے کیونکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے پہلا کام جمرا اقبا کو کنکریاں مارنا اور اس دن صرف اسی ایک بڑے جمرا کو کنکریاں مارنا ہے دوسرے جمرات کو نہیں سورج طلو ہونے سے زوال کے وقت تک کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ عمل واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو کنکریاں مارنے کا یہ وقت افضل ہے تاہم کوئی شخص زوال شمس کے بعد حتیٰ کے رات کو بھی کنکریاں مارے تو کوئی حرش نہیں کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ جمرا اقبا کی طرف بیت اللہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب ہو پھر اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے سات کنکریاں ماری جائیں کوئی عذر ہو یعنی کمزوری بیماری بڑھاپا وغیرہ تو کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں عذر کی صورت میں عورتوں کی کنکریاں بھی ان کے خامد وغیرہ مار سکتے ہیں البتہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہونے کی صورت میں عورت خود ہی رمی کرے کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں لیکن حج افراد والوں پر قربانی لازم نہیں اگر کر لے تو عجر و ثواب کا مستحق ہوگا حج حج اور تمتو کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے قربانی مینا میں یا مکہ میں یعنی حدود حرم میں کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی پر دم لازم آتا ہے تو وہ بھی حرم کی حدود میں ہی دینا ہوگا اگر دس ذلحج کو قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کے باقی دنوں میں کر سکتے ہیں کوئی شخص طاقت کے مطابق ایک سے زائد قربانیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کا جانور کسی دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ زبا فرمائے اور کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے حج کی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہیں اپنے جانور کا گوشت خود کھانا مسنون ہے یاد رہے کہ حجے تمتو اور کران کرنے والے ہر فرد خواہ وہ مرد ہو بچے ہی کیوں نہ ہوں ان کی طرف سے ایک ایک قربانی ہوگی کے لیے بینک میں رقم جمع کرا دینا بھی مناسب ہے اس کا اہتمام سعودی حکومت نے کر رکھا ہے اور علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے قربانی کے بعد آپ بال منڈوائیں گے منڈوانے کے بجائے کتروانا چاہیں تو یہ بھی درست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے تین مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے جبکہ کٹنے والوں کے لیے ایک مرتبہ یعنی کٹوانے سے منوانا افضل ہے عورت اپنے بالوں کے اخیر سے چند پوروں کے برابر ہی بال کٹے گی قربانی کرنے اور حجامت کروانے کے بعد احرام اتار دیں اب احرام کی تمام بابندیاں ختم ہو گئیں لیکن بی, بی کے قریب اب بھی جانا منع ہے دس ذل کا آخری کام طواف زیارت ہے اسے طواف افاظہ بھی کہتے ہیں یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے اس طواف میں احرام کی ضرورت نہیں حجاج اگر اس روز طواف نہ کر سکیں تو بعد میں کر سکتے ہیں طواف زیارت کے بعد بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا طواف زیارت کے بعد اگر آپ کا حج حج تمتو ہے تو آپ صحیح بھی کریں گے البتہ مفرد اور قارن کے لیے یہ صحیح ضروری نہیں ان کے لیے پہلی صحیح ہی کافی ہے تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اگر سیدھا مینا یا عرفات میں آ کر شریک ہوا تھا تو اس صورت میں اس نے طواف قدوم نہیں کیا تھا لہذا اسے حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد کرنا ہوگی اب طواف اور صحیح کے بعد حاجی پوری طرح حلال ہو جائے گا یعنی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے بعد حاجی مینا واپس آ جائیں گے اور گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج تینوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے پہلے اس جمرے کو کنکریاں ماریں جو مسجد خیف کے قریب ہے پھر دوسرے اور پھر تیسرے کو دوسرے دن بھی اسی ترتیب سے ہر ایک کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں تاہم تیسرے دن ضروری نہیں دو دن کنکریاں مار کر جو آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئیں اگر وہاں سورج غروب ہو گیا تو پھر وہاں رات گزارنا ہوگی اور تیسرے دن کنکریاں مارنا بھی افضل ہوگا یہ تینوں دن ایام تشریق کہلاتے ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اپنے جانور کی قربانی کا گوشت کھائیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں گیارہ اور بارہ کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہے تاہم دن کے وقت کوئی ضرورت پیش آئے تو وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں دو یا تین دن کی رمی کے بعد اب آپ کا حج مکمل ہو گیا لیکن مکہ مکرمہ سے رخصت سے پہلے طواف ودا کرنا ضروری ہے یعنی الودائی طواف رخصت ہونے سے پہلے آخری کام یہی ہے البتہ جو عورت حائزہ ہو اس کے لیے طواف ودا ضروری نہیں کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہو اب آپ حج سے فارغ ہیں محترم حضرات ابھی آپ نے عمرہ اور حج کے مختصر مسائل سن لیے اب محترم محمد اقبال صاحب آپ کو تفصیل طواف اور صحیح کے احکام بتائیں گے آ, اب میں آپ کو پہلے طواف کا طریقہ بتاتا ہوں پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے اس کے معنی آنے کا طواف یعنی ابتدائی طواف کے ہیں حاجی حج افراد کرنے والا ہو یا کران یا تمتو سب خانہ کعبہ پہنچنے پر پہلے طواف ہی کرتے ہیں کسی فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے باجماعت نماز ادا کر لیں اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو طواف شروع کر دیں یہ طواف مسنون ہے فرض یا واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچتا ہے یعنی آٹھ یا نو ظلحج کو تو وہ سیدھا منا جائے گا یعنی طواف قدوم نہیں کرے گا تواف کیسے شروع کیا جائے سنو طواف سن, کی ابتدا ہزر اسوت کو بوسا دینے یا ہاتھ لگانے یا ہاتھ سے اشارہ کرنے سے کی جائے ہزر اسفت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے سیاہ رنگ کا پتھر خانہ کابا میں نصب ہے یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور شروع میں سفید رنگ کا تھا اسے چوننے سے گنا مواف ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر است سفید تھا اسے بنی آدم کی خطاؤں نے کالا کر دیا طباف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ و اللہ اکبر پڑھ لے پہلے حجر اسود کو بوسا دے رش کی وجہ سے بوسا نہ دے سکیں تو ہاتھ سے چھو لے اور ہاتھ کو بوسا دے ہاتھ بھی نہ لگا سکیں تو اس لکیر پر کھڑے کھڑے دائیں ہتھیلی اس کی جانب کر کے اشارہ کر دے اشارہ کرتے ہی تواف شروع کر دیں لکیر پر کھڑے نہ رہیں بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھونے کے لیے تھکم پیل کرنا مناسب نہیں آسانی سے ایسا کر سکیں تو کر لیں ایک طواف سات چکروں پر مشتمل ہے طواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا چاہیے رمل کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کندھے ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے قدرے تیز تیز چلیں اسی طرح طواف قدوم میں استباع بھی کیا جائے گا طواف کے دوران جب بھی خانہ کعبہ کے چوتھے کونے پر پہنچیں تو اس کو ہاتھ سے چھوئیں اس کونے کو رکنے یمانی کہتے ہیں اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ چھو سکیں تو چھوئے بغیر گزر جائیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں رکنے یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ کلمات پڑھیں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 اس لیے کہ حیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جس پر چھت نہیں ہے طواف کے ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کیا جائے گا طواف کی دعا کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہے اس لیے کہ درود شریف افضل عبادت ہے طواف کے دوران دعا کے انداز میں ہاتھ نہ اٹھائیں نہ نماز کی طرح ہاتھ باندھیں طواف کدوم ختم کر کے کندھا ڈھانک لے نماز کے دوران بھی دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کندھا طواف کدوم شروع کرتے ہوئے ننگا کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ نماز میں ہر گز کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ طواف کدوم کے درمیان بھی اگر کندھا ننگا ہو اور فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کندھا ڈھانپ لیں اور نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ دایاں کندھا ننگا کر کے طواف قدوم مکمل کریں حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان ڈیڑھ گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے یہ ملتظم کہلاتا ہے طواف کے بعد ملتظم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے اس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے تباف سے فارغ ہو کر موقع ملے تو اسے لپٹ جائے اپنا سر سینہ پیٹ اس سے لگا دیں دونوں ہاتھوں کو سیدھا اوپر اٹھا کر لمبا پھیلا کر اس سے لگا دیں اور اپنا منہ یا رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں جو دل میں آئے مانگے لیکن یاد رہے ظلم اور قطا رہنے کی دعا نہ کریں طواف کے بعد مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے درمیان رکھ کر دو رکعت نماز ادا کریں یہ طواف کی نماز ہے طواف کی دو رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت الکافرون اور دوسری رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے آپ جب بھی طواف کریں ہر طواف کے بعد یہ دو رکعت ادا کریں حج اور عمرے کے طواف کے علاوہ بھی ہم نفلی طباف کریں گے جتنے زیادہ سے زیادہ طواف ہم کر سکیں بہتر ہے اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اپنے وطن میں آپ کو میسر نہیں لہذا ان کے علاوہ ہم جتنے طواف کریں گے وہ نفلی ہوں گے مقام ابراہیم پر دو رکر پڑھ کر آپ زمزم کے کنویں پر چلے جائیں اور زمزم بھی سیر ہو کر بھی کچھ پانی سر پر بھی ڈالے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اب باری آتی ہے صحیح کی صفا اور مروہ کی صحیح کرنا صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مسجد حرام کی توسیع کے بعد اب یہ مسجد حرام میں شامل ہیں یہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں ان دونوں کے درمیان سات چکر لگانے سے ایک سی پوری ہوتی ہے سعید عمرہ اور حج کا رکن ہے یعنی اگر آپ نے سئی نہیں کی تو حج اور عمرہ ادا نہیں ہوں گے بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے دو رکت پڑھنے اور زمزم پینے کے بعد جب سفا اور مروہ کی طرف جانے لگیں تو حجر اسود کا استعلام کر لیں سفا پہاڑی کی طرف باب سفا سے جانا مسنون ہے سفا کے قریب آتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابداوا بما بدا اللہ بہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جسے جس اللہ نے پہلے ذکر کیا اب آپ سفح پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں پھر یہ کلمات تین بار پڑھیں لا الہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد شری كل لہل قدیر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 اور جب سبز رنگ کے ستونوں کے پاس پہنچیں تو ہلکے انداز میں دوڑنا شروع کر دیں جو بیمار ہوں بوڑھے ہوں ان کے لیے سب ستونوں کے درمیان نہ دوڑنے میں کوئی حرج نہیں عورتوں کے لیے سب ستونوں کے درمیان دوڑنا منع ہے وہ عام رفتار سے ہی صحیح کریں ہر چکر میں خوب اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے رہیں دعا مانگتے رہیں اس طرح چلتے چلتے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے सफा پہنچ کر थी رخ ہو کر جو دعا भी میں کی تھی وہی دعا تین بار یہاں بھی کریں. واضح رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں کرنی ضروری ہے یعنی में میں, میں بھی دعا میں گڑ گڑائے اور خوب رقت آمیز انداز اختیار کریں یہ انداز اللہ अंदाज کو بے حد پسند ہے اس کے بعد یہاں سے پھر सफा کی طرف چلے جب मरवा سے सफा کی طرف چلتے ہوئے پھر سبز ستون आएं تو درمیانی چال سے دوڑیں مطلب یہ ہر چکر اس طرح ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا حیض اور نفاس والی عورت کا صحیح کرنا جائز نہیں صحیح کے لیے وزو شرط نہیں تاہم با وزو صحیح کرنا بہتر ہے دورانے صحیح وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو صحیح چھوڑ دیں نماز سے فارغ ہو کر صحیح وہیں سے شروع کر لیں جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی محترم حضرات حج اور عمرے کی بنیادی معلومات احرام میقات، طباف سائی وغیرہ کے احکام اور مسائل آپ نے سن لیے امید ہے آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے اب ہم انشاءاللہ اللہ مقررہ تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوں گے میں انشاءاللہ اللہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کروں گا آ, ہم یہاں سے جدہ مکہ جائیں گے اور عمرہ اور حج کی ادائیگی کے علاوہ مدینہ شریف بھی جائیں گے جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا محترم محمد اقبال صاحب ہم سب لوگ آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں عمرہ اور حج کی بنیادی معلومات اور مسائل نہ صرف بتائے بلکہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا بھی دی ہے اب ہماری ملاقات انشاءاللہ شاء ایئرپورٹ پر ہوگی انشاءاللہ حاجی صاحبان کا دوسرا جہاز بھی پرواز کے لیے تیار ہے آپ سب سے التماس ہے اپنے احرام باندھ لیں جو حضرات پہلے بھی حج کر چکے ہیں وہ نئے حاجی صاحبان کی مدد کریں انہیں بتائیں احرام کس طرح باندھا جاتا ہے شکریہ میں آپ حضرات کو طریقہ بتا دیتا ہوں پہلے سب لوگ سن لیں اس کے بعد احرام باندھ پھر بھی کسی کا احرام درست طور پر نہ بگا تو میں ٹھیک کر دوں گا سنیے بھی. ایک چادر کو تہبند کی طرح باندھے دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں سر اور چہرہ ننگا رکھیں یہ تو ہے مردوں کا احرام عورتوں کے لیے احرام کا لباس کوئی مخصوص نہیں ہے انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی میں ان کا احرام ہوتا ہے البتہ دستانے نہ پہنے اور نہ نقاب ڈالے میں دیکھ رہا ہوں سبھی حجاجے کرام نے احرام درست باندھا ہے نیت کے الفاظ ہم انشاءاللہ اس وقت اپنی زبان سے ادا کریں گے جب ہمارا جہاز میکات یا لملم لم کے قریب پہنچنے والا ہوگا جہاز کا عملہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے گا ویسے اس جگہ پر آپ نیت کے الفاظ یاد رکھیں ہمیں یوں کہنا ہوگا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں جی کیا مطلب عمرے کی نیت آپ بھل گئے تربیتی کورس کے دوران ہم نے بتایا تھا ہم لوگ چونکہ حج تمکتو کرتے ہیں حج تمکتو کرنے والے حاجی عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے پھر احرام کھول دیں گے اس کے بعد آٹھ ذلحج کو حج کی نیت کر کے احرام باندھیں گے بالکل ٹھیک یاد آ گیا التماس ہے اگر آپ لوگ احرام باندھ چکے ہیں تو جہاز پر تشریف لے چلیں تاکہ ہم اپنے مبارک سفر کا آغاز کر سکیں شکریہ سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وَمِنَ العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا اللہ کے نام سے سواری پر سوار ہوتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی جبکہ ہم اسے متین نہ کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی تقوا اور تیرے پسندیدہ اعمال کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہم پر یہ سفر آسان کر دے اور ہم سے اس کا فاصلہ لپیٹ دے اے اللہ تو ہی ہمارے سفر کا ساتھی اور آہل و عیال کا خیال رکھنے والا ہے اے اللہ ہم اس سفر کی مشقت سے برا منظر دیکھنے سے اور آہل و مال میں برے انجام سے تیری پناہ کے طالب ہیں توجہ فرمائیے ہم قریباً پونے چار گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے آپ اپنے حفاظتی بند باندھ لیں جب آپ لوگ مکاس سے گزرنے لگیں گے آپ کو خبردار کر دیا جائے گا کہنا شروع کر دیں گے شکریہ اب جب کہ ہم سب لوگ حج کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور ابھی جدہ پہنچنے میں خاصا وقت ہے تو کیوں نہ میں آپ آپ رک کیوں گئے کہیے ہم آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں یہی دیکھنے کے لیے رکا تھا ہاں تو کیوں نہ میں آپ کو حج نبوی کا آنکھوں دے کا حال سنوا دوں جی کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا اس کی ایک ایک تفصیل کیوں نہ آپ کو سنا دی جائے اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے تب پھر سنیے یہ نبوی کا برس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں آپ نے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا یہ اتفاق بھی عجیب تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج کے لیے شجرا والی راہ اختیار فرمائی اس روز جمعرات تھی اور ماہ زلقا کے پانچ دن باقی تھے جبکہ ہجرت کا دسواں سال تھا دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا آپ نے تیل لگایا کنگھی کی نماز زہر مدینے میں ادا کی اور نماز اثر اپنے پہلے پڑاؤ ظلم میں پہنچ کر ادا کی اس مقام کا دوسرا نام بے علی ہے جمعے کی رات وہیں گزاری اس رات آپ اپنی ازواج کے پاس بھی گئے صبح کو غسل کیا اور نماز فجر ادا فرمائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریلا خوشبو لگائی یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے اس کے علاوہ ایک خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی اپنی قربانی کے جانور کو دو جوتوں کا ہار یعنی قلادہ پہنایا اور اس کے کوہان کو داہنی جانب سے معمولی سا چیرا لگا دیا جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا آپ اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے تھے پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب وہ مسجد کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا اور یہ زہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا اس نیت کو حج کران کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرے کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے اور جو صرف حج یا عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے وہ اس کا تلبیہ پکارے آپ کے ساتھ اس قدر کثیر لوگ تھے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی پھر آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا لبیک لبیک لبئی کلا شری کلک لمتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے تھے لبئی میں حاضر ہوں اے سچے معبود ایسے میں جبریل ای امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں تلبیہ بلند آواز سے کہیں لا ان الحمد لا ابھی زول حلیفہ ہی میں تھے کہ ابو بتر صدیق کی زوجائے محترمہ کے ہاں محمد بن ابی بتر کی ولادت ہوئی اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل کر کے لنگوٹ کس لے اور احرام باندھیں اور تلبیہ پکاریں پھر آپ نے میدان بیدا میں نماز ادا فرمائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مخصوص ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ غسل کریں اپنے بال خوب کھولیں اور تنگھی کریں عمرہ چھوڑ دیں اور حج کی نیت کریں اور حج کے تمام اعمال سر انجام دیں مگر پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کریں آپ اسی وادی شریف میں تھے کہ لوگوں سے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ اپنے اس حج کو عمرے میں تبدیل کرنا چاہے تو کر لے البتہ جس کے پاس قربانی ہے وہ اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتا چنانچے باز نے اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لیا اور کچھ حج کی نیت پر ہی قائم رہے البتہ جن کے پاس قربانیت تھیں وہ اپنی نیت پر قائم رہے ایک مقام پر آپ نے حکم دیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس قربانی ہے وہ حج اور عمرے یعنی کران کا تلبیہ پکارے تب آپ وہاں سے چل کر وادی زی توا میں جا اترے اور اتوار کی رات وہیں گزارے یہ ذلحج کی چار تاریخ تھی صبح کی نماز بھی آپ نے یہیں ادا فرمائی اتوار کی صبح دن چڑھے آپ مکہ شہر میں اس کی بالائی جانب سے داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تحاشا لوگ تھے راستے میں مختلف اطراف کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے آپ نے مکہ شہر میں داخلے کے لیے اس کی بالائی جانب خدا کی طرف سے سنی الیا والی راہ اختیار فرمائی سامین محترم ابھی آپ دارال اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے لبیک اللہ لبیک کا پہلا حصہ سماعت فرما رہے تھے دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید ترجمہ سیرت النبی قصص الانبیاء صحابہ کرام آئمہ اظام اور محدثین کے حالات و واقعات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 جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے جس کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے پچیس مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں دارالسلام اسٹوڈیو پچاس لوور مال نزد ایم اے او کالج لاہور فون سیون ون ٹو زیرو زیرو فور سیون ٹو تھری ٹو فور زیرو زیرو اور سیون ٹو فور زیرو زیرو ٹو فور فیکس سیون فور زیرو سیون ٹو یہ پیشکش تھی محمد سامین محترم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 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا تواف کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ حجرِ اسوط کے پاس گئے اور اس کو بوسا دیا اس کے بعد آپ صفا کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی زبانِ مبارک پر یہ الفاظ تھے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللہ۔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 جب صفا پر چڑھتے تو قبلے کی طرف موں کر کے بیت اللہ کو دیکھتے اللہ کی توہید و تکبیر پکارتے اور یوں کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر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 اماحات المومنین سودا ام حبیبہ اور ام سلما رضی اللہ انہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ رات ہی کو مستلفہ سے روانہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں اور دیگر کمزور لوگوں کو رخصت مرحمت فرمائی کہ مستلفہ میں وقوف کر لینے کے بعد رات کو ہی منا جا سکتے ہیں خواتین کو اجازت دی کہ مینا پہنچ کر رات کو رمی سے فارغ ہو جائیں لیکن مردوں کو یہ رخصت نہ دی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 آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان قربانیوں میں حصے دار بنایا آپ نے حکم دیا کہ ان قربانیوں کا گوشت ان کے چمڑے اور ان کے جھول وغیرہ سب تقسیم کر دیے جائیں اور قصاب کو مزدوری ہی دیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے ان کی مزدوری آپ نے خود ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھ سے حج کا طریقہ خوب اچھی طرح سمجھ لو شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں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 اس روز حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے بیت اللہ کا تواف کیا وہ کچھ بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمر کی اجازت دی تھی اسی روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیت اللہ کا تواف کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس روز طواف کیا آپ دوبارہ منا پہنچے تو لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے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 اسی طرح چلتے چلتے آپ ظلمفا پہنچے یہاں رات گزاری مدینہ منورہ کی آبادی دیکھ کر آپ نے تین بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ كل شيء قدیر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 اللہم اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کی نیت سے حاضر ہوں توجہ فرمائیے ہم میکات سے گزر رہے ہیں تلبیہ شروع کر لیں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 متاف اللہ کے چاروں طرف طاف کرنے کی جو جگہ مقرر ہے اس کو مطاف کہتے ہیں یہاں سے ہم متاف ہی کا رخ کریں گے اور سیدھا اس سیاح پٹی پر جائیں گے جو حجر اسفد کے سامنے کھینچی گئی ہے وہاں سے ہم طواف شروع کریں گے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 اب آپ متاف میں ہیں اور حضر اسود کی سیاہ لکیر پر پہنچنے والے ہیں اس جگہ سے آپ اپنا طباف شروع کریں سات چکر پورے ہو گئے اب ہم مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کریں گے وہ دیکھیں وہ رہا مقام ابراہیم آپ کو شیشے کا گول گنبد سا نظر آ رہا ہے نا یہ گول ہشت پہلو سنہری جالی والا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 پانچ جگہ نہ ملے تو پیچھے ہٹ کر جہاں جگہ مل جائے دو رکت پڑھ لیں دو رکت نماز ادا ہو گئی آئیے اب زمزم کے کنویں کی طرف چلیں خوب سیر ہو کر زمزم پیے یہ دیکھیں یہ ہے وہ بابرکت کنواں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رکھ دی تھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر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 اس لیے اس مقام کو بے تابانہ انداز میں دوڑ کر طے کیا اور مربا پر چڑھ گئے وہاں سے پھر صفا کی طرف آئیں اور جب اس نشے پر پہنچی تو پھر اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے لہذا بے تابانہ دوڑے اس طرح انہوں نے دونوں کے درمیان سات چکر لگائے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ اداس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکم ہو گیا جب وہ حج کے لیے آئے تو ان پہاڑیوں پر سائی کر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 صحیح کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں لیجئے الحمدللہ آپ لوگوں کی کی پوری ہو گئی یہاں یہ بھی سن لیں اگر کسی کی سعی کے دوران جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو وہ سہی درمیان میں چھوڑ دے اور واپس آ کر وہیں سے شروع کر دے جہاں سے چھوڑی تھی طواف قدوم کے بعد کسی وجہ سے سہی میں دیر ہو جائے تو کوئی ہرش نہیں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 صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد کی نسبت ایک ہزار گنا زیادہ درجہ اور فضیلت رکھتی ہے جبکہ مسجد حرام کی ایک نماز ایک لاکھ گنا سباب والی ہے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کی جگہ سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک کی جگہ کو آپ نے روزہ من ریاض الجنہ یعنی بہشت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا ہے ہمیں مدینہ طیبہ میں آٹھ دن رہنا ہوگا اس طرح کوشش کریں کہ اس دوران آنے والی تمام نمازیں مسجد نبوی میں با جماعت ادا کریں اس طرح ہم اجر کثیر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں چالیس نمازیں ادا کرنا ضروری ہے قرآن مقدس اور صحیح حدیث سے ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی اگر کوئی شخص اپنی سواری یا وسائل رکھتا ہو اور وہ جلد واپس جانا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے اور حج میں بھی کوئی فرق یا خلل واقع نہیں ہوگا پہلے ہم اپنا سامان اس ہوٹل میں رکھیں گے جس میں ہمیں ٹھہرایا جائے گا پھر ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے چلیں گے یاد رہے ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقسا ان تینوں مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت دی ہے مطلب یہ کہ قبر مبارک کی زیارت تو یقیناً مستحب عمل ہے لیکن مدینہ آتے وقت نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہونی چاہیے مسجد نبوی میں آ جانے کے بعد قبر مبارک کی زیارت کا شرف از خود حاصل ہو جاتا ہے لیجیے ہوٹل آ <سلام> مسجد نبوی کی زیارت سے پہلے آپ لوگ غسل کر لیں عمدہ کپڑے پہن لیں اب آپ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے ہوٹل حرم نبوی سے زیادہ دور نہیں لہذا پیدل چلنا مناسب ہوگا مجھے راستہ معلوم ہے میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے درود شریف کا ورد جاری رہے تھوڑی دیر بعد وہ مسجد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی جس کو خود نبی صلی اللہ تصور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور کن حالات میں صحابۂ کرام کے ساتھ مل کر مسجد بنائی وہ دیکھیے مسجد نبی کے مینار نظر آنے لگے جی ہاں نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر دلوں کی دھڑکن بہت بڑھ گئی ہے وہ دیکھیے ہمارے سامنے مسجد نبوی کا باب جبریل ہے اس دروازے سے داخل ہونا بہتر ہے ورنہ جس طرف سے آسانی ہو داخل ہو داخل ہوتے وقت دایا پاؤں اندر رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ افتح لی ابواب رحمتک بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ چلیں اس وقت رش کم ہے آپ لوگ آسانی سے ریاض جنا تک پہنچ سکتے ہیں اس مخصوص حصے میں سفید قالین بچا ہوا نظر آ رہا ہے اور ستونوں کا رنگ بھی مختلف ہے اب آپ وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے ممبر کی جگہ دیکھ رہے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے پہلے دو اکت تہید المسجد پڑھ لیں اب قبر نبوی کی زیارت کر لیں مقام ادب ہے بہت بادب ہو کر کھڑے ہوں نمبر سے بائیں سمپ چلے آئیں یہی ہے قبر نبوی اب پہلے سلام عرض کریں الفاظ یہ ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ اب یہاں کھڑے ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے نماز والا درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے سیدنا دنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق روزی اللہ عنہما پر بھی ان الفاظ کے ساتھ سلام کہیں السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا عمر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 اشد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 ازان ہو گئی آپ پہلے نماز ادا کریں گے مسجد نبوی میں یہ ہماری پہلی نماز ہے نماز سے فارغ ہو کر میں آپ لوگوں کو مسجد قبا لے چلوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری پر سوار ہو کر اور کبھی پیدل مسجد قبا جایا کرتے تھے اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کا سوار عمرے کے برابر ہے وہ دیکھیے وہ رہی مسجد, دو دو مسجد, دو دو دو دو مسجد قبا یہ پہلی مسجد ہے جو مدینے میں بنائی گئی آپ لوگ یہاں دو दो رکت दो نماز ادا فرمائیں یہاں دو رکت نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا سواب ملتا ہے آئیے اب آپ کو جنت البکی لے چلتا ہوں وہاں سینکڑوں صحابہ کرام متفون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس قبرستان میں تشریف لاتے اور دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے آ, یہ دیکھئے, یہ ہے جنت البقی کا دروازہ اور اس کے ساتھ آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں اب پورے قبرستان کے گرد چار دیواری موجود ہے اور دروازہ بند رکھا جاتا ہے کیونکہ لوگ عجیب و غریب حرکات اور بداعت شروع کر دیتے ہیں بس آپ لوگ نہیں کھڑے ہو کر دعائیں مفرت کریں السلام علیکم اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو ہم بھی انشاءاللہ اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے آفیت مانگتے ہیں <تصاف> <تصاف> حکومت <حسن> کی طرف سے مقرر کردہ آٹھ دن آج ہمارے پورے ہو گئے ہم نے اللہ کے فضل سے تمام نمازیں جماعت سے ادا کی مقام احد، خمسہ مساجد اور دوسرے اہم تاریخی مقامات بھی دیکھ لیے ہیں مدینے کے بازار اور تمام جگہوں کو خوب دیکھ لیا ہے آج ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک بار پھر روزہ نبوی پر حاضر ہو کے سلا و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں معلوم نہیں یہ موقع پھر زندگی میں ملتا ہے یا نہیں پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوگا ضروری بات نوٹ کر لیں جو جاج کرام حج سے پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے واپسی پر میقات یعنی مقام ذوال الحلیفہ سے احرام باندھ کر جائیں اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو اپنے میقات کی طرح یہاں سے عمرے کی نیت کر لے مکے پہنچ کر, کر احرام باندھیں گے کیا آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے ہاں بالکل تو آئیے پھر چلیں مسجد نبوی کی طرف دروج شریف پڑھتے ہوئے چلیں سب لوگ مکے پہنچ کر حسب سابق عمرہ کریں گے اور احرام کھول دیں گے اس کے بعد پھر آٹھ کے دن زور سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہوں گے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں آج آٹھ ذوالحج ہے حج کی گھڑیاں آ پہنچی ایرام باندھ لیں زہر سے پہلے ہمیں مینا پہنچ جانا چاہیے مینا تک لے جانے کے لیے بسیں تیار کھڑی ہیں جو حضرات پیدل جانا چاہیں ان کے لیے پیدل راستہ موجود ہے مینا پہنچ کر زہر اصر مغرب عشاء اور نو زلحج کی فجر کی نماز بھی ادا کریں گے اور مینا میں قصر نماز پڑھیں گے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عرفات مزدلفہ اور پھر واپسی پر منا میں نمازیں قصر ہی پڑھی جائیں گی یاد رکھیں نمازیں ان مقامات پر قصر پڑھنا سبھی کے لیے ہے خواب مکے کے مقیم ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجاج کو قصر نماز پڑھائی تھی اب بسم اللہ کریں اے باندھیں حج کی نیت کر لیں یعنی حج کہہ لیں اور بس میں بیٹھ جائیں تلبیہ شروع کر دیں ہم پہنچ گئے یہاں خیمے نصب ہیں ہمیں اپنے اپنے خیمے تک پہنچنا ہے آج نو ضلح حج ہے سورج طلو ہو چکا ہے اپنی اپنی بسوں پر بیٹھ جائیں راستے بھر آپ لوگ ذکر کرتے رہیں اللہ اکبر لا اللہ اور تلبیا پکارتے رہیں یہ مصنون ہے یاد رکھیں میدان ارافات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نامیرا میں ٹھہرنا ہے اب اس جگہ مسجد نامیرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارافات میں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ آرام فرمایا تھا اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو مسجد کے آس پاس باہر ہی ٹھہر جائیں حج کا خطبہ سنے اور کی جماعت نماز ادا کریں دونوں نمازیں ایک ہی وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں, پہلے زہر کی دو رکت ادا کی جاتی ہیں. پھر عصر کی دو رکت اس کے بعد آپ میدان عرفات میں داخل ہوں گے امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرفات کا وقوف فرض ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا رکن ہے آپ لوگ یہاں سورج غروب ہونے تک ٹھہریں گے خیال رہے مسجد نمیرا کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے لہذا مسجد کے اس حصے میں ٹھہرنے والوں کا وقوف نہیں ہوگا ان کا حج نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ وقوف کے لیے جو لوگ مسجد میں ہوں نکل کر عرفات میں آ جائیں باقی چند باتیں میں عرفات کے میدان میں بتاؤں گا اب بسم اللہ کریں وہ دیکھیے مسجدیں نمیرا نظر آ رہی ہے ال اخباروں ha پڑھ چکے لہذا میدان ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے لیکن پورے میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے جبل رحمت کے پاس جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وقوف کر لے میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا یہ ہے. لا الہ الا اللہ وحده لا الا له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اور یاد رکھئے ہمیں سورج غروب ہونے پر یہاں سے روانہ ہونا ہے لیکن ہم یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ میں پڑھی جائیں گی جہاں ہمیں رات بسر کرنا ہے اب آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ہاتھ اٹھائے بغیر دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کریں آپ کو ایک حدیث سناتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور, کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا اللہ اس روز اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں میں ان کو آتا کروں گا لہذا آپ لوگ مانگیے گڑ گڑائیے مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج ڈوب گیا بسوں میں بیٹھ جائیں یا پیدل مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس الحج کو جمرہ رہے کو کنکریاں مارنے سے پہلے تک تلبیہ پکارتے رہے مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں ہم مزدلفہ پہنچ گئے اب پہلے ازان ہوگی آزان کے بعد اقامت کہہ کر ہم مغرب کے تین فرص پڑھیں گے پھر عشاء کے لیے اقامت کہی جائے گی اور ہم عشاء کے دو فرس پڑھیں گے یہاں بھی حدود کے نشانات لگے ہوں گے ان حدود کے اندر رہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر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 میں بتا چکا ہوں اس رات صرف سونا ہے اور آرام کرنا ہے آپ لوگ صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے اب مشر الحرام کے قریب قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں مشر حرام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اب یہاں مسجد بنا دی گئی ہے لہذا اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں جگہ نہ ملے تو یہیں دعائیں کر لیں جس شخص نے فجر کی نماز یہاں ادا کر لی اس کا وقوف مستلفہ درست ہو گیا آپ جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے کے لیے یہاں سے کنکریاں چننا چاہیں تو کوئی حرج نہیں کنکریاں اس جگہ سے چننا مستحب ہے کوئی شخص اگر مینار سے کنکریاں لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے ہاں البتہ کنکریاں چنتے وقت خیال رکھیں کہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہو یاد رکھیے ہمیں یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہونا ہے بلکہ اب روانہ ہو جانا چاہیے جلدی کریں خبردار یہ وادی محصر ہے پیدل چلنے والوں کو اس جگہ سے تیزی سے گزرنا سنت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ابابلوں نے ابراہ کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت ہوئے بھوسے کی طرح پرندے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا کنکر کیا تھا ایٹم بم تھا جس پر گرا اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا کر رکھ دیا یہ واقعہ عبد المتلف کے زمانے میں پیش آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں یعنی آپ کی پیدائش سے تھوڑے ہی عرصے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے آپ لوگ اللہ کا ذکر جاری رکھیں لیجیے ہم منا پہنچ گئے اب جمرائے اقبا کو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے عزر والی عورتوں اور بوڑھوں کو جانے کی ضرورت نہیں ان کے حصے کی کنکریاں ان کے خامن یا اولاد مار سکتی ہے اب ہم بسم اللہ کریں تاکہ ہم اس کام سے بھی فارغ ہو جائیں ہمیں یہ کام زوال کے وقت تک کر لینا چاہیے تاہم کمزور لوگ رات کو بھی کنکریاں مار سکتے ہیں کنکریاں مارنا واجب ہے وہ دیکھیے وہ رہا جم رہے اقوا کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر یہ بھی بتاتا چلوں یہ کنکریاں مارنے کا عمل ہے کیا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم پا کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے چلے تو راستے میں انہیں شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام اس کے ورغلانے میں نہ آئے آگے چل کر وہ پھر راستے میں آ گیا اب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت بخشی وہاں سے بھی ہٹ گیا لیکن پھر راستے میں آ کے اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کے ورغلانے سے محفوظ رہے اس کی یاد میں کنکریاں مارنے کا حکم ہے اب آپ کو قربانی کرنا ہے ہم میں سے جن لوگوں نے قربانی کے کوپن بینک میں رقم جمع کرا کے حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی طرف سے تو وقت مقررہ پر قربانی ہوگی وہ مطمئن رہی البتہ جو ساتھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا شوق رکھتے ہیں میں ان کو قربان گاہ لیے چلتا ہوں جو کسی وجہ سے آج قربانی نہ کر سکے وہ قربانی کے دوسرے دنوں میں کر سکتا ہے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو ضرور کرے قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے تاہم دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ زبا کیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کرائے تھے اس مقام پر ہمیں شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہ رکھے تو اس کی بجائے دس دن کے روزے رکھ لے جن کی ترتیب یہ ہوگی کہ تین روزے تو ایام حج میں ہی رکھے جائیں جبکہ سات روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے آپ قربانی سے فارغ ہو چکے اب آپ کو سر منڈوانا ہے اس کو عربی میں حلق کہتے ہیں جو سر منڈوا لیں وہ احرام کھول لیں ان کے لیے احرام کی پابندیاں ختم صرف بیوی سے تعلق کی پابندی برقرار ہے پھر آپ کو بیت اللہ شریف جانا ہے وہاں جا کر آپ طواف زیارت کریں گے یہ آج کے دن کا چوتھا اہم کام ہے یہی آج کا آخری کام ہے یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے اس طواف میں احرام استباع اور رمل کی کوئی ضرورت نہیں یعنی نہ احرام باندھا جائے گا نہ دایا کندھا ننگا کیا جائے گا اور نہ پہلے تین چکروں میں کندے اکڑا کر تیز چلا جائے گا ہم بیت اللہ شریف پہنچ گئے اب طواف شروع کریں یاد رکھیں آپ کو ایک بار پھر وہ تمام کام کرنے ہیں جو آپ نے امرا کا طواف کرتے ہوئے کیے تھے آج دعاؤں کی انتہا کر دینے کا دن ہے ملتظم ملتظم سے لپٹ کر خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اپنے لیے اپنے آلو ایال کے لیے اپنے عزیز رشتے داروں کے لیے دوست احباب اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگیں یہ لمحات قبولیت کے لیے بہت خاص ہے اب اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کریں گے پھر ہم زمزم خوب سیر ہو کر دیں گے وہاں سے پلٹ کر ایک بار پھر حجر اسود کا استلام کریں گے اور آخری کام سائی کریں گے آپ لوگ سائی بھی کر چکے اب واپس مینا چلنا ہے گیارہویں زلحج کی رات آپ مینا میں گزاریں گے جن لوگوں کے خیم میں کی حدود سے جا ملے ہوں انہیں چاہیے کہ رات مینا میں آ کر گزارے مینا میں مسجد خیف ہے جو لوگ مسجد خیف کے نزدیک ہوں وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اب ہمیں تین دن مینا میں گزارنے ہیں روزانہ تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی ان کی ترتیب یوں ہوگی سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں مارنے کا عمل کیا جائے گا پہلے جمرا اولا یعنی چھوٹے جمرے کو کنکریاں ماریں گے پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اس کے بعد درمیانی جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں گے پھر جمرے اقبا کو کنکریاں ماریں اور دعا نہ مانگیں مطلب یہ کہ یہاں رنی کرنے کے بعد نہ روکیں نہ دعا کریں دوسرے دن بھی اس طرح کیا جائے اور تیسرے دن بھی رمی کرنے میں عذر کی صورت میں وکیل بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں اور کھائیں پیے بھی ان تینوں دنوں کی راتیں مینام بسر کرنا ضروری ہے اسی شرعی عذر کے بغیر اگر آپ یہ تینوں راتیں میں سے کوئی ایک رات منا میں بسر نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج کے تینوں دن منا میں گزارنا سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص بارہ کو آنا چاہے تو آ سکتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل آئے اگر منا کی حدود سے نکلنے سے پہلے سورج غروب ہو گیا تو پھر منا میں رکنا پڑے گا یہ واضح رہے کہ ان تینوں دنوں میں رمی جمرات سے غروب آفتاب سے پہلے فارغ ہو جائیں تو بہتر ہے ورنہ کوئی ایسا نہ کر سکے تو وہ رات کے کسی پہر میں بھی یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کا ذکر کر کے اس کے آغاز کا ذکر تو فرما دیا البتہ انتہا کا ذکر نہیں ملتا اب منا چلنے کی تیاری کریں مینا میں تین دن پورے ہو گئے آج تیرا ذیل ہے ہم واپس مکہ معظمہ پہنچیں گے آپ حضرات کو مبارک ہو آپ کا حج مکمل ہو گیا بس آخری کام رہتا ہے وہ ہے طواف ودا یعنی الودائی طواف ایک صاحب نے پوچھا ہے ان کی بیوی حائزہ ہو گئی ہے اب وہ کیا کریں اس حالت میں طواف ودا کیسے کریں نیز ان کے ایام پورے ہونے سے پہلے واپس وطن جانے کی تاریخ آ جائے گی میں انہیں کیا بتاؤں اگر وہ تواف زیارت کر چکی ہوں تو ایسی خواتین کے لیے تواف ودا ضروری نہیں ہے حج بدل کے بارے میں بھی بتا دو دوسرے کی طرف سے حج کرنا مثلا کوئی شخص صاحب استطاعت ہے لیکن بوڑھا کمزور مفلوج یا دائمی مریض ہو تو وہ اپنے مال سے اسی ایسے شخص کو حج حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض کر چکا ہو۔ اس طرح اس طرح معذور شخص کا حج ہو جائے گا اسی کو حج بدل کہتے ہیں اگر کوئی شخص زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا ثواب کرنے والے کو بھی ملے گا اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو بھی ملے گا فرض کیا ایک شخص نے حج کی نظر مان رکھی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا اب اس کے وارثوں میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے تو مرنے والے کی نظر پوری ہو جائے گی خواہ مرنے والا وسیع کرے یا نہ کرے بچوں کے بارے میں آپ نے اب تک کچھ نہیں بتایا بعض لوگ بچوں کو حج کے لیے لے جاتے ہیں تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے اور کیا بالغ ہونے پر انہیں حج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں نابالغ بچوں کو حج کروا سکتے ہیں. اس کا سواب بچے کو اور بچے کے والدین کو بھی ملتا ہے میکات پر پہنچ کر بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے نیت کرنی چاہیے کہ میں اس بچے کو محرم بناتا ہوں اگر بچہ سمجھدار ہے تو اسے احرام کی چادریں پہنائیں اگر بچہ کم سین یا شیرخار ہے تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر میں لپیٹ دے یہی اس کا احرام ہوگا ضرورت کے مطابق بچے کو حالت احرام میں پلاسٹک کی نکر یا پیمپر وغیرہ لگانا جائز ہے بچے کی طرف سے کسی ایک سرپرست کو تلبیہ کہنا چاہیے بچے کو اٹھا کر طواف یا سائی کی جائے تو دونوں کا طواف یا سائی ہو جائے گی یعنی اس صورت میں بچے کو اٹھانے والے کو الگ سے اپنا طواف اور سائی نہیں کرنا ہوگی طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھوائی جائے تواف کے بعد اپنے ساتھ بچے کو بھی زمزم پلائیں سائی کے بعد بچے کا سر منڈوائیں بچے کی طرف سے سرپرست رمی کرے گا ہر بچے کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا غلطی پر کوئی دم نہیں ہے اس طرح جن بچوں کو بچپن میں حج کرایا جائے وہ بالغ ہونے پر حج فرض ہونے کی صورت میں دوبارہ حج کریں گے اب ایک سوال ہو اگر کوئی شخص طوافے ودا نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا ہوگا اس پر ایک دم واجب ہوگا یہ بھی سن لیں طوافے ودا اس وقت کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا آخری وقت ہو اس کے بعد اپنے وطن واپس جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں اور ہاں یہ بھی سن لیں کہ صرف عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے طواف ودا نہیں ہے الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا جب تک واپس روانگی کا وقت نہیں آتا اس وقت تک ہم مکہ میں ہی مقیم رہیں گے اس دوران آپ لوگ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ ایسے لمحات اور ایسا مقام شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے وطن واپس جا کر بھی اپنے حج کو برقرار رکھیں گناہ سے بچیں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حج قبول فرمائے آمین سم آمین